امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زبردست شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی جمال الخرا کے ہی مہینے میں نو جماعت الخرا پڑتی ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے بڑا نوازا اور بڑی مشہور آپ کی واقعہ اور بڑی مشہور آپ کی حکایت ہے کہ جب آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو اب بہت خوبصورت تھے نا حسین تھے تو امامی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متقی ہیں تقوے والے ہیں آپ نے ان سے ارشاد فرمائے کہ بیٹا ہس کر کر آ جاؤ تھوڑی عمر ہو جائے گی سات دن کے بعد واپس آ کر پھر سے طالب علم دین ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہس کر کے آ جاؤ کہ حضور میں حس کر, کر آ گیا سات دن میں قرآن کریم کا حفظ ہو جانا تو ہم یوں ویسے ہی تھوڑا سا جائزہ لے دو روز کی ایک منزل ہو گئی ہم سے ایک منزل پڑھی نہیں جاتی ایک منزل تو دور سی بات ہے ایک منزل چل کر بھی ہم نہیں پڑھ سکتے چنایات بھی نہیں پڑی جاتی تو یہ ان کی بڑی برکت دیکھی کسی نے کہا تھا ان سے مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ آپ زہد پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے ترشاد فرمایا میں نے تجارت یعنی کتاب ول بیو لکھ تو دیے کسی نے حضور یہ تو تجارت کرے نا تو کیا پھر جو اس اصول پر تجارت کرے گا وہ بھی ظاہر نہیں تو پھر ظاہر کون ہے یہ ان کی بڑی کرم نوازی تھی کیونکہ ان کا خود احناف حانفی جو ہمارا مذہب ہے اس کی تربیج و اشاعت میں امام ابو یوسف رسمت اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کا بڑا کردار ہے آپ سے تو کتابیں بھی بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالی ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے جذبہ تھا یہ امام شافئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوتے لے والد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سوتےلے بیٹے تھے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ رات بھر نوافل پڑے عبادت کرتے رہے اور آپ یوں لیٹے رہے امام محمد علیہ رحمٰ فجر کا وقت ہوا اٹھے اور نماز کی تیاری کی تو امام شافی علیہ رحمان نے یوں ہی عرصی کی وزور وزو تو, تو میں سویا کب تک میں وزو کروں آج کی رات میں نے اسی طرح جو ایک بندہ تھوڑا سا یوں لیٹتا ہے ایک لگا کر لیٹے ہوں گے گھمانے میں نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ہزار مسائل کا استمباد کیا ہے ایک ہزار مسائل نکالنا ہے ایک ہزار مسائل کا استخراج استمباد کرنا ایک ہزار مسائل کو گویا کہ میں یوں سمجھاؤں گا شاید حل نکال کر آپ نے رکھا کہ ایک ہزار مسائل امام شاف علیہ الرحمٰ فرماتے کہ میری رات سے ان کی رات زیادہ افسل ہے اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ لازم و متعدی جو عبادات ہیں یا لازم و جس عبادت کرنے والے کو خود ہی فائدہ ہو متعدی وہ جو عبادت خود کو بھی فائدہ دے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے اورد و بظاہر جیسے ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہماری یہ لازمی ہے متعدی نہیں ہے لیکن اگر ہم سیکھنے سکھانے کا علم دین کا سلسلہ رکھتے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں بہت سارے اس میں مطلب کہے جا سکتے ہیں متعدی کے حوالے سے کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے وہ عبادت ہے تو عبادت کی بہت ساری ہم صورتیں بیان کر سکتے ہیں البتہ اصول برکت کے لیے میں نے کچھ ان کا ذکر مبارک کرنے کی سادت حاصل کی ہے